اِس اللہ و رحمۃ اللہ, اللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلّہ کے صفحان البادہ بادشاہ باقی تمام خارن برادران تمام سامعین کو شموت سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعو شریف میں سے رس نمبر دو سو بارہ ہیں اور ہماری اس میں جوسی جی موضوع جو ہے و وظائف یومیہ کے ضمن میں ہے اور جو ان تصبیہات کے سلسلے میں ہمارے بادشاہ رائے کہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ پہنے پڑھنے کا تمل کبھی نے ہمیں حکم فرمایا اور شریف میں تو ان تصبیہات میں سے جو ہے کہ سلسلے میں آج سے نمبر سولہ ہیں اپنی تصویرات و وضافی یومیہ کے لحاظ سے دھر نمبر سولہ ہیں اور آج کے دن کا تصویر جو ایک ہزار مرتبہ پڑھی جاتی ہے وہ چونکہ آج کے دن جمعرات کے جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے ہمارا کلبت کے دن کے وظیفہ پڑھا تھا تو آج جمعرات کے دن کے وظیفہ ہے تو آذرت امیر کبی شلیمدان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جمعرات کے دن یا غفور یا رحیم ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس لحاظ سے آج کے درس کے نمبر دو سو بارہ ابلک سولہ ہیں ہاں جی تو امیر کبی علیہ رحمٰ آپ جو ہے ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں کیونکہ آپ ایک مرشد کامل ہستی ہے ہاں جی اور عالم ربانی مرشد کامل اللہ کے ولی اللہ ہونے میں آپ کے بارے میں کسی کو کوئی شخص ہوا نہیں ہے تو اجدان گرامی میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں اگر کسی بزرگ سے تصویر لینا ہے تو ایسے ہی ہستیوں سے لے لیں جو آزمودہ لوگ ہیں جن کی ولایت یقینی ہیں جن کا اللہ والا ہونا یقینی ہے ہاں جن کے تجزیحات پڑھ کر نہ کوئی منٹل ہوا ہے نہ کوئی راہ راست سے گمراہ ہوا ہے ہمیشہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ قائم رہے ہے ان کے مریدین اور اللہ سے قریب سے قریب تر ہوا ہے ہاں جی ان کے تجزیہات سچے دل سے پڑھنے والے لوگ روز و روز ان کے اندر آجزی آتے ہیں خلوص آتے ہیں انہیں اپنی گناہوں کا احساس روز و روز بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے محلوق کے ساتھ ان کی مہربانیاں ان کی شفقتیں اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ انہیں جتنا انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ان کے دن میں اللہ کے بندوں کے بارے میں محبت آ جاتی ہے اللہ کی بندوں سے اللہ کی محبت میں پھر وہ اللہ کے معلوقات سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ سے محبت کرے ان کی معلوقات سے محبت نہ کرے ان پر رحم نہ کریں ان پر شفقت نہ کرے ہاں جی جو جتنا حقیقی اولیاء الہی کے جو مریدان ہوتے ہیں وہ روز بر روز جتنا وہ عمل عبادت ذکر فکر ورد وضاحب پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے ہیں جتنا اللہ سے قریب ہوتے ہیں اتنا اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی شفقتیں ان کی مہربانیاں ان کے لطف فرم ہاں جی ان کے احسانات ان کے سامنے عجیزی روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور روز بروز وہ خود کو گناہ گار سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو خود سے بہتر اور افضل چھاننے لگتے ہیں کیونکہ یہ واضح بات ہے جس درخت کو پھل لگتی ہے اس کی شاخیں روز بروز نیچے آتا ہے اوپر کو نیچے آتا ہے اوپر کو سفیدے کے درخت ہاں جی خواتین شامی تعزیت اور بیپن ہیں جن کو کوئی پھل نہیں لگتا ہے نا ان کی شاخیں اوپر چلے جاتے ہیں جن کو پھل لگتے جیسے سیب ہے ناشپاتی ہے ہاں جی اور جو ہیں شہروں میں آم ہیں یہ سارے فلدار درخینوں ہیں ان کی شاخیں جتنا پھل پکتا جاتا ہے جتنا پھل لگتا جاتا ہے اتنا ان کی شاخیں نیچے ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے دس رسی کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے بس یہی حقیقی طریقت اور دو نمبری طریقت کا واضح نشانی ہے زین میں یہ دو نمبری لوگ جوں جوں وہ اس راستے میں آگے بڑھتے ہیں وہ خدا سے دور سے دورتر ہوتا جاتا ہے یاد ان کے اندر روز بروز تکبر اور جب ہاں جی شہرت اور لوگوں کی جیب جیب جو ہے پہ ڈاکہ مارنا اور بس اپنا خود غرضی اور جو ہے ان کے اندر یہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ لوگ میرے خدمت کریں لوگ مجھے بڑا سمجھیں لوگ مجھے ملس و محفل میں صدر مجلس میں بٹھائیں ہاں جی میرا عزت و احترام کریں بس ان کی یہ تمنائیں روز و روز بڑھتی چلی جاتی ہیں دین گرہ میں لہٰذا سچے امیر کمبیر کے مشرف سے ہم نے ہمارا اعلان ہے مشرب ہم تو سچ مچ اسی مشرف سے پاک اور طیب ہاں جی شراب ٹائپ پیتے رہیں اللہ کے اسمال حسن آرد وظائف کا تو آپ نے جمعرات کے دن ہمیں ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کو دیا یا غفور یا رحیم تو تو غفور یا فر ندا ہے پخرنے کے لیے غفور جو ہے یہ یا فرو غفرَ و مغفرتن و غفران مضر سے ہے اس کا اصل مدر اور اس کے معنیٰ جو ہے گناہ معاف کرنا بخش لینے کے معنی میں ہے ہاں اور یہ غفرہ یا پھر اسے مبالغہ کا سکھا ہے غفور یہ مبالغہ کا سکھا ہے تو اس کے معنی کیا بنے گا یعنی بہت زیادہ بشنے والا یا غفور یعنی اے وہ پاک ذات جو بہت زیادہ بشنے والا ہے بہت زیادہ بشنے والا بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا یا غفور خوب بخشنے والا ہاں یا غفور کا یہ معنی ہوگا جان گرہ اور اللہ تعالیٰ سچ مجھے صحیح ہے وہ سچ مجھ بہت زیادہ بچنے والا ہے کیونکہ یہ ہماری طرف سے اللہ کو دیا ہوا صفت نہیں ہے نام نہیں ہے یہ قرآن پاک آپ پڑھیں قرآن میں ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ اللہ نے اپنے آپ کو اِن اللہ غفورحیم ان اللہ غر الرحیم اِن اللہ کہہ کر اللہ, اللہ نے وہ اپنے آپ کو پکارا ہے پر ہمیں اعلان کیا ہے کہ میں اللہ غفورحیم ہوں مجھ سے تم اپنے گناہوں کی بخش مانگو اور میں بخش دوں گا جینگر تو غفور کا معنی کیا ہوا ہے غفور کا معنی یا غفور یعنی ایک بہت زیادہ بخشنے والا ایک بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا ایک خوب بخشنے والا اور رحیم جو ہے فائل ان کے وزن پر صفت ہے ہاں اس کا معنی جو ہے آپ لوگوں نے پہلے پہ بھی بتایا ہے اس کا معدہ رحمت سے ہے رحیم معیار ہوں رحمتن رحمت رحمت اور اس کے معنی جو ہے مہربانی کرنا رحم کرنا لطف کرم کرنا شفقت کرنا یہ سارے معنی میں آتا ہے ہاں جی تو فعیل جے رحیم ان فائل کے وزن پر صفت مشبہ ہونے کا امکان زیادہ ہے نس مبالغے کا بھی ہے کیونکہ یہ وجن فعل ان عربی زبان میں دونوں میں مشرق ہے یعنی یہ مبالغے کے لیے بھی آتا ہے اور صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے ممالغ کے لیے ہونے کی صورت میں معنیٰ یہ بنے گا رحیم یعنی کہاں یعنی یہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ لطف و کرم میں اور مہربانی کرنے والا یہ معنی بنے گا بہت زیادہ رحمت نازل کرنے والا یہ معنی بنے گا اپنے بندوں پر مبالغہ کا سگاؤ تو یہ معنی بنے گا اور صفت مشبہ ہونے کی صورت میں تو رحیم کا معنی یعنی ہمیشہ و دوام اور تسلسل کے ساتھ رحمت و مہربانی اور شفقت کرنے والا یہ مانا جائے گا یعنی یعنی ایک دفعہ بہت زیادہ مذہب رحمت کیا پھر ہاتھ اٹھا لے یعنی سبج میں یہ مانا آتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہاں جی رحمت کا مہربانی کرنے والا تسلسل اور دوام کے ساتھ مہربانی کرنے والا تسلسل اور دوام کے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا رحمت نادل کرنے والا یہ معنیٰ دیتا ہاں جی اب شرکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں وہ ان دونوں صفحت سے متصرف ہے ہاں جی اور دونوں صفحت سے بطور آتم اور کامل اللہ میں یہ دونوں صفت پا جاتا ہے اللہ جو ہے اللہ میں یا رحیم کے معنی مبالغ کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے یا رحیم کے معنیٰ صفت مشبہ کی سرت میں بھی پایا جاتا ہے ہاں جی اور ان دونوں معنیٰ کا اللہ میں جمع ہونے میں یعنی اسم, اسم کے معنی اور کامل سے کامل تر ہوگا یعنی تو اس لحاظ سے پھر معنی کیا بنے گا پھر تو یارحیم کا معنی جو اس میں مبلا شبہ دونوں میں مشترک وزن جب آیا تو اس کا چوں اللہ میں دونوں معنی بطور آتم پا جاتا ہے تو پھر یارحیم کا معنی پھر یوں مان جائے گا اے تسلسل و دوام کے ساتھ یعنی اے تسلسل و دوام کے ساتھ یعنی بہت زیادہ رحمت شفقت اور مہربانی کرنے والا یہ معنی گا یعنی بہت زیادہ رحمت اور شفقت بھی فرماتا ہے اور یہ رحمت اور شفقت اور مہربانی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ ہے یعنی آج کیا کل بند ہے کل کیا پرسوں بن ہے ایک دن کیا ایک دن نہیں کیا نہیں تسلسل اور دوام کے ساتھ اللہ کے بندوں پر اللہ کی یہ شفقت رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے کوز نگرامی جو ہے یہ لفظ رحیم کا مادہ رحمت سے ہے یعنی یہ اس میں رحمت سے اس کا در اور مادہ رحمت سے ہیں اور اسی سے رحیم کا صفت بنایا ہوا ہے تو یا غفور یا رحیم یعنی یہ بہت زیادہ بخشنے والا اور یہ تسلسل اور دبام کے ساتھ بہت زیادہ رحمت شفقت اور مہربانی کرنے والی ذات کہہ کر آپ اللہ تعالیٰ کو بخاریں گے ہے جی تو بتائیے ابھی رحمت کا مادہ رحیم رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بغیر ہاں جی رحمت کے بغیر انسان نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور آپ ہدایت کے راستے پہ قائم رہ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے ہاں جی کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا اور فضل اللہ علیہ رحمت ہوں اور اللہ کا فضل اور رحمت تمہاری شامل حال نہ ہو تو اللہ من تم تو ضرور ضرور تم سب گاٹے میں پڑ جاتے تو یہ گاٹا کن ہے دنیا میں گمراہی اور خلق عمد میں جاننا دوسرے میں فرمایا ولفضل علیکم و رحمت ہوں لتبا تم شان خلیلا پر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تسلسل اور دوام کے ساتھ تو تم سب لتبا تم جمکس رہ تو تم سب ضرور شیطان کے پیروکار بن جاتے اللہ فرماتے ہیں اگر آج کوئی شیطان کے ہاتھوں سے بچ جاتے ہیں تو یہ اللہ کا اس بندے پر لطف و کرم ہوتے اس کے رحمت اور فضل سے وہ بچا ہوا ہوتا ہے ہیں اسی طرح اللہ نور میں ایک قائد میں اور بھی زیادہ تاخیر کے ساتھ فرماتا ہے ولافل اللہ علیہ الم رحمت ہو معذ کا من کو منہ دن ولاکن <عَلِيم> اللہ میّ شاء السمین علی الحرمت اگر ولی اللہ فضل علیہ اللہ کے رحمت اور فضل تمہاری شامل حال نہ ہوتا ہے انسانوں ہاں جی تو معذ کا من کو من تو حرگی تم میں سے کوئی بھی کوئی بھی منہ معذ کا من کو منہ اور کبھی بھی تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنے آپ کو کا پاک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا گناہوں سے آلودگیوں سے شرک سے شسک کو حجو سے ولاکن اللہ یزکما شاعر لیکن اللہ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے کیونکہ وہ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ذات ہے تو عزائن گرامی یہ اللہ کی رحمت ہے ہاں جی اللہ ہی کے رحمت سے انسان دنیا میں کامیابی کے راستے پر ہدایت کے راستے پر قائم رکھ سکتے ہیں اور اللہ کے رحمت ہی کی برکت سے کل ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور اللہ کے رحمت سے جو شاذ معروم ہو گیا اسے کو لانتی بولتے ہیں ہاں جی معلوم کس بولتے ہیں معلوم کے بولتے ہیں جو اللہ کے رحمت سے معروم ہو گیا جس سے اللہ نے اپنے رحمت کو روک دیا اسے کو ملعون کہا جاتا ہے لانتی کے معنی یہ ہے وہ شاخ جو اللہ کے رحمت سے معروم ہو گیا لہذا اللہ کی رحمت ہی ہے حتٰ اللہ کے پیارے نبی فرماتا ہے آپ سے پوچھتے ہیں میرے پیارے اللہ کے پیارے نبی کیا کل قیامت میں نجات کے لئے آپ کو بھی اللہ کے رحمت کی ضرورت ہے فرمایا ہاں مجھے میں بھی اللہ کے رحمت کے بغیر میں بھی نجات نہیں پاؤں گا اللہ اکبر تو ارزاء غلامی اللہ کے رحمت ایک ایسی عظیم ہاں جی نعمت ہے جو جو جس بندے کو شامل حال ہو گیا وہی سیدھے راستے پر قائم رہ سکتا ہے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اللہ نے ہر جگہ بندے کو یہی التماس کے کہ اللہ کے رحمت سے ہمیشہ متوثر ہے کبھی بھی بندے کو اپنے عمل پہ غرور نہ کریں بلکہ ہمیشہ اللہ کے رحمت کا طالب رہیں اگر آپ ہدایت کے راستے میں تو اللہ کے رحمت ہے کہ آپ ہدایت کے راستے میں اگر آپ کے عقائد اچھے ہیں تو یہ اللہ کے رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھے عقائد کی طرح رہنمائی فرمایا اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ اللہ کے رحمت ہے کہ اللہ نے جو ہے آپ کو اچھے ہلاک سے نوازا اگر آپ لوگوں کے ساتھ مہربان ہیں صلاحی آرام کرتے ہیں نیک امال آم کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھے کاموں سے آپ کے دل میں ہاں جی شوق اور محبت ڈالی جس وجہ سے آپ اچھے کام کرتے ہیں حزین گرامی اور اللہ کی اگر آپ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں حزین گرامی لہٰذا یہ اللہ کی رحمت ہی کی برکت سے ہے کہ مومن نجات پاتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو دنیا حرت دونوں کی کامیابی اللہ ہی کی رحمت سے ہے لہذا جو بندے اس تسبیح کو ہاں جی یا غفور یا رحیم کو اسمانہ مفہوم کو سمجھ کر پابندی سے پڑتا رہے گا ہاں اور ایک ہی مجلس میں اگر وہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی مغفرت اور رحمت کا بہت زیادہ امید پیدا ہوگا اور اللہ کی بخشش اور رحمت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنے لگے گا رحمت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے لگے گا ایزین نگرامی اور بخش کی امید جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا اور یہی امید اس کو نجات دلائے اور ضرور اس کے کوتاہین کو اللہ معاف کرے گا رضین نگرامی یہ بہت ہی خوبصورت نام ہے بہت ہی عظیم نام ہے میں اس بات کو ناماممکن سمجھتا ہوں ایک بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اپنی خطاؤں کو سامنے رکھ کر اللہ کو یا غفور یا رحیم کہہ کر اللہ کو پکارے ہاں جی ایک خصوصاً جمعرات کے مقدس دن میں ہاں جی اخرات اور خواتین کے کسی بھی حصے میں ایک مجلس میں قبلہ روح ہو کر یا غفور یا رحیم پڑھیں اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائے یہ ناممکن ہے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائے ہاں جی اور ان کی آنکھوں سے دریا کے طرف آنسو بیچنے لگ جائے گا کیونکہ اس قسم کے اثر یہی ہے یہ ہاں جی ہدایت کے ابتدائی نشانی ہی ہوتے ہے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں پھر آنسوں کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتے ہیں وہ دعا پھر رد نہیں ہوتی ارضۂ نگرامی ہاں جس طرح بچے آنسوں کے ساتھ ماں باپ سے کوئی چیز مانتا ہے نا تو ماں باپ رت نہیں کر سکتے یہ اللہ کی یہی صفت ہے لہٰذا عرض نگرامی اس انتہائی نورانی کلمے کو مقدس اسم اعظم کو جو اللہ نے قرآن میں سو سے زائد جگہوں پر خود کو یا غفور یا رحیم کہہ کر ہمیں نشاندہی فرما بندہ میں بہت زیادہ بچنے والا ہوں بہت مہربان اللہ ہاں جی اس کی مغفرت مغفرت مدلخہ کا مالک ہے اور رحمت ملخہ کا مالک ہے اسی سے باشش کے امید ہے اسی سے رحمت کی امید ہے وہی بچ سکتے ہیں وہی رحم کر سکتے ہیں لہذا اسی سے ہی مانگے میرے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے مقدس تجزیہ کو پڑھتے رہنے کی توفیع